مدنی چینل کے ناظرین الحمد اللہ سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج کے سلسلے میں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حرمین طیبین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے چونکہ سچے عاشق تھے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم جس طرح امام اہل سنت کے دل کے اندر موجود تھا رگو پے میں سمایا ہوا تھا یہ وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی ہستی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس سے متعلق ہر چیز سے محبت کرتا ہے اس کے شہر سے بھی محبت کرے گا اس کی متعلق اشیاء اس کے پہننے کے کپڑے حتیٰ کہ اس کے سواری کے جانور اس کی آل اولاد کوئی بھی چیز ہو اس کے دل کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے امام اہل سنت کی سیرت کا ایک بنیادی پہلو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کی تعظیم و تکریم کرنا ہے اسی میں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے یہ دونوں شہر ہیں حضور علیہ وصلاۃ اسلام نے اپنی زندگی اس کے اندر گزاری ہے تو اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان دونوں شہروں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے بہت زیادہ اشعار آپ کے بالخصوص مدینہ منورہ کے حوالے سے موجود ہیں آپ کے فتح کے اندر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے حوالے سے کئی فضائل بالخصوص فتح رضویہ کے دسویں دل کے اندر اس حوالے سے آپ کے رسالے بھی موجود ہیں. مکہ مکرمہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا شہر ہے آپ علیہ وسلاط اسلام کی ولادت اس شہر کے اندر ہوئی زندگی کے 53 سال ففٹی ایئرز آپ نے اس کے اندر گزارے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو چونکہ آپ کوفار مکہ کی وجہ سے کچھ مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے اسلام سے روکنے کی وجہ سے دعوت دین نہ دینے کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو یہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ ظاہر کہ زندگی کے اتنا بڑا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی جوانی وہاں پر گزری بچپن وہاں پر گزرا تو ایسے مقام کو چھوڑنا یہ آسان نہیں ہوتا حضور علیہ الصلاۃ اسلام جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے کر آئے تو مکہ مکرمہ کی طرف رک کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ تو اللہ تبارک و تعالی کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور رشیف لے کر گئے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ نے یہی دعا کی کہ اللہ مدینہ کو ہمیں ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ ہمیں محبوب ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں اس کی محبت عطا فرما تو یہ دونوں مقام چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ بھی ان دونوں شہروں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے آپ کی کرامت کے اعتبار سے دیکھیں تو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بریلی سے مدینہ کے اندر کی کرامت بزرگوں کے حوالے سے نقل کی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی ہر جمعرات کے دن آپ بریلی شریف سے مدینہ منورہ بطور کرامت حاضری دیا کرتے تھے اور یہ ممکن ہے کئی بزرگوں کے اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں اور اس کی دلائل بھی موجود ہیں جہاں تک رہا ظاہری اعتبار سے امام اہل سنت کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا تو یہ دو مرتبہ ہوا کہ امام اہل سنت نے دو حج فرمائے اور اسی دونوں حجوں کے دوران آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس پر بھی حاضر ہوئے پہلی مرتبہ جو امام اہل سنت نے حج فرمایا وہ سن 1295 سو ہجری میں آپ نے فرمایا اس وقت آپ کی عمر فقط 23 سال تھی اور اس حج میں آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی آپ کے والد ماجد بھی تھے اور آپ کی والد محترمہ بھی آپ کے ساتھ اس حج میں تھی ان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ جو ہے وہ حاضری کے لیے پہنچے تھے وہیں سے آپ دربار وسالت میں بھی حاضر ہوئے تھے دوسرے حج میں جو آپ نے بائیس سال کے بعد کیا تقریباً تو اس میں آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی علماء مکہ تک علماء مدینہ تک اور کئی علماء آپ کو جانتے تھے آپ کا ایک علمی نام اور مقام تھا لیکن پہلی دفعہ جب آپ گئے تو آپ ابھی نوجوان ہی تھے اتنے زیادہ معروف نہیں ہوئے تھے لیکن اس دوران بھی بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے کہ جو امام اہل سنت کی مقبولیت کے اوپر امام اہل سنت کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ ہونے کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں درارت کرتے ہیں ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کی بارجہ میں عرض کرتا ہوں جو واقعات ایسے پیش آئے کہ جس سے ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری نسبت کیسے امام کے ساتھ ہے کہ جن کی امامت کی جن کی نورانیت کی جن کی ولایت کی جن کی علمیت کی بڑے بڑے علماء نے گواہی دی ہے چنچہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے بعض علماء سے جو بڑے بڑے علماء تھے اپنے زمانے کے ان سے ملاقات ہوئی جن میں ایک بہت بڑا نام مفتی شافعیہ جو شافعی مفتی تھے سیدی احمد زین دحلان مکی رحمت اللہ تیرہ سو چار کے اندر ان کا انتقال ہوا اور بہت بڑے یہ عالم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بری تھے خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنی تصنیف مقاصد الحسنا کے حاشی کے اندر ان کو تیرہویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے مجدد تھے امام اہل سنت نے جگہ جگہ فتح رضویہ کے اندر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے ان کے فتح کا ذکر کیا ہے ان کے کارناموں کا تذکرہ امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے تو ان سے امام اہل سنت نے شاگردی کا شرف حاصل کیا حدیث تفسیر وغیرہ کی اجازت ان سے حاصل کی اسی طرح مفتی حنفیہ جو حنفی مفتی تھے شیخ عبدالرحمان سراج مکی رحمت اللہ تل علیہ جن کا سنی وفات تیرہ سو ایک ہجری ہے ان سے امام اہل سنت نے ملاقات کی اور ان سے بھی حدیث وغیرہ کی سندیں آپ نے حاصل کیں ایک بہت بڑے شافعی عالم اور وہاں کے امام تھے شیخ حسین بن صالح یہ سید زادے تھے اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے وہی مکہ مکرمہ کے اندر رہا کرتے تھے الحضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی خود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سفر مبارک میں حرم شریف میں نماز مغرب کے بعد یہی امام شافعیہ یعنی شیخ حسین حس بن صالح رحمۃ اللہ تعالی بغیر کسی تعارف کے یعنی وہ پہلے سے جانتے نہیں تھے امام اہل سنت کو آگے بڑھ کر امام اہل سنت کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں امام اہل سنت مغرب کے بعد حرم کے اندر موجود تھے تو ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ اعلی حضرت امام اہل سنت کو اپنے گھر لے گئے اور فرتے محبت سے بہت دیر تک آپ کی نورانی پیشانی دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد جوش عقیدت سے فرمایا ان نور اللہ فیحاد الجین او منہاد الجین یعنی بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور پا رہا ہوں یعنی مجھے اس پیشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور محسوس ہو رہا ہے اب یہ شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک صحیح زیادے ہیں امام اہل سنت کو پہلے سے جانتے نہیں لیکن پہلی مرتبہ دیکھتے ہی امام اہل سنت کی پیشانی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور پا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا بیان بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ نے امام اہل سنت کو سیاہ ستہ کی اجازت مرحمت فرمائی اور سلسلہ قادریہ کی اجازت بھی عطا فرمائی جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند بولا جاتا ہے ان کے اور امام بخاری کے درمیان صرف گیارہ واسطے تھے یعنی گیارہ واسطوں سے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ ان کے استاذ بن جاتے ہیں یہ امام اہل سنت کو انہوں نے سندتا فرمائی اور امام اہل سنت کا نام رکھا ضیاء الدین احمد یعنی احمد جو دین کی ضیا ہیں یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام انہوں نے بیان فرمایا اس کے بعد انہوں نے اپنی حج کے موضوع پر ایک کتاب امام اہل سنت کو دی اور امام اہل سنت سے کہا کہ آپ اس کی اردو کے اندر شرح لکھ دیں تاکہ جو اردو دان ہیں وہ اس کو پڑھ سکے تو امام اہل سنت نے اس کے اوپر شرح لکھی اور وہ کتاب جو ہے وہ و رضویہ کی دسویں جیل کے اندر موجود بھی ہے ایک یہ واقعہ پیش آیا دوسرا امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑ خود اس بارے میں بیان فرماتے ہیں جسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ ہی نے ملفظات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ امام اہل سنت اپنے حج کا ایک واقعہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بار کی حاضری میں مینا شریف کی مسجد میں مغرب کے وقت حاضر تھا اس وقت میں وظیفہ بہت پڑا کرتا تھا جب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہے یعنی وہ اللہ تبارک مطالعہ کا ذکر کر رہے ہیں وظیفے پڑھ رہے ہیں اور اپنے بارے میں فرماتے ہیں امام علیہ سنت کے میں صحن میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد کے اندر موجود نہیں تھا تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جکایق ایک آواز گنگناہٹ کسی اندر مسجد سے معلوم ہوئی کہ اندر سے کچھ گنگناٹ کی آواز آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیاں یہ بولتی ہیں تو اس وقت جیسے آواز آتی ہے ویسی آواز آ رہی تھی مسجد کے اندر سے تو عالت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک یاد آئی کہ اہل کے قلب سے ذکر کے وقت ایسی آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے یعنی اہل اللہ کی کل سے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وظائف پڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل سے یہ شہد کی مکھی جیسی آواز آتی ہے یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی موجود ہوں لیکن ان کی آواز کو سننے کے لیے بھی ولایت کے کان چاہیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا چاہیے ہوتی ہے تو امام اہل سنت کا ان کی آواز سن لینا،, اس بن بنات کو سن لینا یہ خود امام اہل سنت کی بھی ایک کرامت ہے کہ اس کو سن لیا اور پھر اس کے متصر امام اہل سنت کو حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی کہ اہل اللہ میں سے یہ ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے ان کے قلب سے ان کے دل سے اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائیں کرا کراؤں پھر اپنی عادت بیان کرتے ہیں سنت بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں بڑا سبق ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں کسی بزرگ کے پاس الحمد للہ ازل دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا جب گیا تو اسی خیال سے کہ دعائیں مغفرت کراؤں گا یعنی کہیں بھی کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی کے پاس جانا ہوتا ہے تو اس میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ان سے دعائیں مقصد کرواؤں گا کہ یہ میرے لیے مقصرت کی دعا کر دیں دنیاوی حاجت لے کر کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے یا میرے کاروبار کے اندر وسعت ہو جائے دنیاوی کوئی حاجت لے کر میں کبھی کسی بزرگ کے پاس نہیں گیا میں ان کے پاس گیا تو دعائی مقفرت کروانے کے لئے گیا ہوں اسی طرح ان کے پاس آئے علیہ فرماتے ہیں کہ دو ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف مو کر کے آسمان کی طرف ہاتھ وطا کر تین مرتبہ فرمایا اللہم مغفر لی اخیہذا اللہم مغفر لی اخیہذا اللہم مغفر لی اخیہذا یعنی اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما اے اللہ میرے اس بھائی کی م اعلیٰ حضرت کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ دعا کر دی یعنی امام اہل سنت کے دل کے اندر جو بات تھی کہ میں نے ان سے جا کے مغفرت کی دعا کروانی ہے تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے امام اہل سنت کے دل کے اس خیال پر مطلع ہوئے اور انہوں نے امام اہل سنت کے لیے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ دعا کر دی اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی اڑے نے دعا کی ہے یہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا کام کر دیا یعنی ہم نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دی اب تم ہمارے کام کے اندر مخل نہ ہو یعنی میں ذکر اللہ کر رہا ہوں مجھے ذکر اللہ ہی کرنے دیا جائے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی ہی فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی لوٹ آیا اس سے کئی سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان سے دعائیں مغفرت کروایا کرتے تھے اور امام اہل سنت کی ذہانت اور حافظہ بھی اس سے واضح ہے کہ فور حدیث کا یاد آنا پھر اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فوراً سمجھ جانا کہ انہوں جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اس سے یہی چاہ رہے ہیں کہ اب میں ان کے پاس نہ جاؤں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے اندر مصروف ہیں اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا اسی حج کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ رحمتہ اللہ تلا بیماری کے اندر مبتلا ہوئے لیکن آپ کا جو اللہ تبارک و تعالی پر توقل تھا اللہ تبارک و تعالی پر جیسا بھروسہ تھا وہ بھی جو ہے وہ قابل بیان ہے کہ امام اہل سنت کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ کو کس قدر یقین تھا کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے زمزم کے اندر شفا موجود ہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو تکلیف ہوئی آپ پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم میں جا کر پیالہ بھرا اور زمزم شریف پی فرماتے ہیں کہ فوراً میری وہ وہ جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جیسا امام اہل سنت کو یقین تھا اس کی برکات بھی ایسے ہی آپ کے سامنے ظاہر ہوا کرتی تھی مکہ مکرمہ میں یہ کچھ واقعات اس وقت آپ کے پیش آئے جب آپ پہلی مرتبہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے اور اس وقت آپ کی عمر فقط تیئس سال تھی پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت آپ نے صرف 23 سال کی عمر میں وہ مشہور و معروف کم لکھا کہ جو اہل سنت کے درمیان بڑا معروف ہے اور اس کے حرف حرف سے اس کے کریم کلیمے سے امام اہل سنت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت جھلکتی ہے مدینے منورہ کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور وہ کلام ہے حاجیو آؤ شہن کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یعنی امام اہل سنت جو حج کر چکے تھے اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیار کی حاضری کے لیے جا رہے تھے اور جانے سے پہلے طویل جو ہے وہ آپ نے لکھی جس میں آپ مدینے منورہ اور مدینۂ منورہ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اس کے اندر بیان کی ہے وہاں سے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اس وقت کے کوئی خاص واقعات تو کتابوں کے اندر مذکور نہیں ہے وہاں سے واپسی میں جب آپ اپنے وطن واپس آنے لگے تو اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو پہلے بھی بیان کیا گیا تھا اور اسی واقعے سے آپ کا دوسرے حج کا تعلق بھی بنتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلے حج سے جب واپسی ہو رہی تھی تو پہلی بار حاضری میں دونوں یعنی والدین موجود تھے میرے ساتھ والدہ بھی تھیں والد بھی تھے اور اس وقت تیئیس سال کی عمر تھی واپسی میں تین دن طوفان شدید رہا اس کی تفصیل میں بہت یعنی بہت لمبی تفصیل ہے اس کی لوگوں نے کفن پہن لیے تھے والدہ ماجدہ کا استراب دیکھ کر ان کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں خدا کی قسم یہ جہاز نہ ڈوبے گا فرماتے ہیں کہ یہ قسم میں نے کیوں کھائی فرماتے ہیں کہ یہ قسم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی ہے یعنی اگر وہ دعا کشتی پر چڑھتے ہوئے پڑھ لی جائے تو حدیث پاک کے مطابق وہ کشتی نہیں ڈوبے گی وہ دعا میں نے پڑھ لی تھی لہذا حدیث کے وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا یعنی چونکہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ لے گا تو اس کی کشتی ڈوبے گی نہیں تو وہ جو سچا وعدہ تھا اس پر مجھے یقین تھا اس لیے میں نے یہ قسم کھاری تھی فرماتے ہیں پھر بھی قسم کے نکل جانے سے خود مجھے اندیشہ ہوا اور معن حدیث یاد آئی کہ جو اللہ پر قسم کھائے اللہ اس کی قسم کو رد فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور سرکاری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی فرماتے ہیں کہ الحمد وہ مخالف ہوا کہ تین دن سے بشدت چل رہی تھی دو گھڑی میں بالکل موقف ہو گئی اور جہاز نے نجات پائی یہ واپسی کے اندر امام اہل سنت کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ کشتی ڈوب رہی ہے لیکن کیونکہ امام اہل سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارت پر اور آپ کے کئے ہوئے وعدے پر سچا یقین تھا اس لیے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے قسم کھالی کہ جو کشتی ہے وہ ڈوبے کی نہیں جہاز آپ کا دوبے گا نہیں جب امام اہل سنت واپس آ گئے بریلی شریف پہنچ گئے تو والدہ ماجدہ نے یہاں پہنچ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے اللہ تبارک وطر نے پہلا حج کرنے کی توفیق ادا کر دی کہ حج جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا اب میری زندگی بھر دوبارہ ارادہ نہ کرنا یعنی جب تک میں زندہ ہوں اس وقت دوبارہ جانے کی بات نہ کرنا کیونکہ جو حالات والدہ نے واپسی میں دیکھے تھے اور امام اہل وسنت سے جیسی ان کو محبت تھی اور ساتھ یہ جانتی بھی تھی کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مکہ مکرمہ اور مدینۂ منورہ سے کیسی محبت ہے کی کہ دوبارہ جانے کی بات تو کریں پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ فرض حج ادا ہو چکا ہے اب دوبارہ میری زندگی میں اس کا ارادہ نہیں کرنا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو یہ الفاظ بھی یاد تھے اور کس طرح پھر اس کے بعد امام اہل سنت نے دوسرے حج کی والدہ سے اجازت حاصل کی اور دوسرے حج کے دوران امام اہل سنت کے ساتھ کیسے واقعات پیش آئے آ, یہ بڑی تفصیل کے ساتھ خود امام اہل سنت نے بیان کیے ہیں جسے مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی نے ملفوظات کے اندر بیان کیے ہیں انشاءاللہ تبارک و اس حوالے سے ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر امام اہل سنت کا جو دوسرا آ, سفر ہے حرمین طیبین اور وہاں جو علماء مکہ مکرمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہاں جو امام اہل سنت نے کتابیں لکھیں امام اہل سنت کے علماء نے جس طرح القابات بیان کیے ان اللہ تبارک وطالع اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے رب العزت جلد ہم سب کو امام اہل سنت کی برکات نصیح فرمائے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق تطا فرمائے اور مسئل کے اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم